اگر تمہیں بھلائی پہنچی تو انہین برا لگے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوشیاں مناتی پھر جائیں